کل والقمر یقین چاند کی قسم و اذ ادبر رات کی قسم جب وہ چلی جائے جانے لگے وہ صبح شی اسفر اور صبح کی قسم جب وہ روشن ہو جائے اندل کوبر بے شک جہنم بہت بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے اس کے عذاب سے ڈرنا چاہیے نریل بشر جہنم آدمی کو ڈرانے والی ہے لمن شاہن کم ائی یا تا قدم او تم میں سے جو چاہے آگے آئے اور جو چاہے پیچھے رہ جائے جو چاہے نیکیوں میں آگے آئے اور جنت پائے اور جو چاہے پیچھے رہ کر گناہ کرے اور جہنم میں جائے کل نفسم بہ ن ہر جان اپنے آمال پر گروی ہے یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے برے آمال کی سزا بھی بڑی سخت ہے اللہ اصحاب الیمین مگر جو دائیں ہاتھ والے ہیں وہ تو جہنم میں جانے سے محفوظ ہیں فی جنات وہ جنتوں میں ہوں گے پھر وہاں سے وہ جہنم کو دیکھیں گے اور جہنم میں ان کے رشتہ دار عزیز دوست جو مجرم گناہ گار جہنم میں ہوں گے یا عن المجرمین وہ پوچھیں گے مجرموں سے ماسلکم فی سقر تم جہنم میں کیوں گئے تم ایسے کیا کام کرتے تھے جس کی وجہ سے تم جہنم میں گئے قالو وہ جہنمی کہیں گے لم نقص ہم نماز نہیں پڑھتے تھے کتنی اہمیت ہے نماز پڑھنے کی اللہ تعالی کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرنی چاہیے آئیے ہم نیت کریں آج کے بعد ہماری کوئی نماز کزا نہیں ہوگی اور دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دیں گے مسکین اور ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے تو جو غریب رشتہ دار عزیز محلے میں جس کے بارے میں یقین ہو کہ واقعی مستحق ہے پھر بھی بندہ اس کی مدد نہ کرے یہ کس قدر خود غرضی اور بے رحمی ہے اور خاص طور پہ نہ دینا یہ صدقہ واجبہ نہ دینا یہ تو حرام ہے زکوٰۃ کی پابندی کرنا لازمی ہے صدقہ واجبہ کی پابندی کرنا لازمی ہے وَكُنَّا کننا ناخود مائے اور ہم فضول بحث کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر فضول بحث کیا کرتے تھے یہ یعنی جو اہم چیزیں اس کی طرف توجہ نہیں اور فضول اعتراضات اور فضول بحث میں الجھ کر اپنے وقت کو ضائع کرتے وہ کنانب یوم اور ہم فیصلے کے دن کو جھٹلایا کرتے حتا عطا نل یہاں تک کہ ہمارے پاس یقینی خبر آ گئی یعنی قیامت کو ہم نے دیکھ لیا بعض مبصرین نے فرمایا اس سے مراد موت ہے کہ جب موت آئی تو ہمیں یقین آ گیا کہ واقعی جو فرمایا تھا وہ سچ فرمایا تھا فما تن فعم الشافعین بس انہیں شفات کرنے والوں کی شفات کوئی فائدہ نہ دے گی کیونکہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوا اور شفاعت کرنے والے کافروں کی شفات نہیں کریں گے فما لہم ان تز کی دینا بس انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ نصیحت سے بھاگتے ہیں روح گردانی کرتے ہیں اچھی بات سننے کو تیار نہیں کا انم روم مستن گویا کہ وہ بھاگے ہوئے گدے ہیں حمر کے مانے گدے یہ بھاگے ہوئے گدے ہیں فرت من قسورا جو شیر کو دیکھ کر بھاگ جائیں تو جب گدھا شیر کو دیکھتا ہے اور اس پر گھبراہٹ تاری ہوتی ہے تو وہ کسی طرح توجہ نہیں کر سکتا تو فرما یہ بھی ایسے شیطانی حملوں میں گرفتار ہیں کہ نصیحت کی باتیں سننے کو تیار نہیں مل یرید کل منہم ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے ان کہ انہیں صحیفے کھلے ہوئے پھیلے ہوئے دیے جائیں یعنی ہر ایک اپنے آپ کو نبی کے برابر سمجھتا ہے اور وہ کہتا ہے نبی پر وہی نازل ہوئی ڈائریکٹ مجھ پر نازل ہو جائے تو نبی کو برابر سمجھنا یہ جیسا کہ آپ جانتے کافروں کا طریقہ ہے اس کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ جب انہوں نے سمجھا ہم بھی بشر یہ بھی بشر تو بشر تو وہ بھی ہیں مگر ان کی بشریت بہت اعلیٰ ہے ان کے مقام و مرتبے کو کوئی چھو نہیں سکتا تو انہوں نے کہا جب ان پر قرآن نازل ہوتا تو ڈائریکٹ ہم پر کیوں نہیں آتا کل <الز> ہرگز نہیں بل لا خوف غ بلکہ یہ آخرت کا کوئی خوف نہیں رکھتے کل غو بے شک ضرور یہ نصیحت ہے فمن شاء رو بس جو چاہے نصیحت کو اسے چاہیے کہ وہ نصیحت حاصل کرے جو چاہے فمن شاہ جو چاہے زک اسے یاد کر لے اس پر عمل کرے وما ید کرون اللہ عیشاہ وہ اسے یاد نہیں کر سکتے اس پر عمل نہیں کر سکتے مگر وہی وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہے تو جس پر کرم الہی ہوگا وہی وہ ہدایت پر ثابت قدم رہے گا اللہ رب العالمین ہم پر بھی کرم فرمائے اور ہمیشہ کے لیے قرآن پاک کے نور سے منور فرمائے ہوا اہل التقوی یہی پرہیزگار لوگ ہیں وہ آہل اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی بخش کر دی گئی بخشے ہوئے لوگ ہیں